قسم ہے انڈیر اور زیتون کی وطور سینین اور سہرائے سینہ کے پہاڑ تور کی وَهَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن و امان والے شہر کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سنی ت کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے ثم اسفل پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا فما يكذبك بعد بالدين پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا او سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے اللہ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے